تم داؤں تم جی ہر پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی میرے پروردگار میں نے انہیں برملا توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا میں نے ان کے ساتھ دعوت کے مختلف اسالیب اختیار کیے کبھی سب کو اکٹھا کر کے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور کبھی ایک ایک سے مل کر خفیہ انداز میں ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے گزشتہ گناہوں سے صدق دل کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور اپنے حضور توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو بڑا معاف کرنے والا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہاری زمینوں پر خوب بارش برسائے گا تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی خوب اناج پیدا ہوگا اور تمہاری روزی میں خوب برکت ہوگی اور وہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور ان باغوں اور کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے نہریں جاری کر دے گا